کچرے دا خرچے نو غریب کو با دا عمر سے سخا مخا فر سولہ اغاب کو ارگن پان خرد ہے ریش بانے کی اللہ سے فضل احسان کرے کہ منگ ہے وہ جود را کرے نہ داویں گے رب العزت کو من بل احسان کرے کہ منگل عمر ہے جود رہا کرے اغا عمر قیمتی شعرے دائیں سے قیمت قیمتی شعری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 جب قیمتی شہر ور بری او اور کرو اِیمتی شے اور گنگ خرچ کرو بل جا قیمتی شے ہزاروں خرچ کرو دان لے ہزار پیو کر نیا تبدی بسی اگانات کر بری دت جی وہ جی اور مرور اقیمتی شہر نو دانا دان دان نو لگے قیمتی ش دست یاد ظاہر ہو پہلے وغیرہ یاد بھی وقوف دنیا نو دا اللہ نسان دے چمن تہ عمر قیمتوں پہلے دے چپی بدا سے بدنوں قیمت عمر مقصدی منگ دے اور مقصد کے منگ تعدے بیان کر دے کہ جتاش ہے تاواگست پرجوند کے متاد و مروں کی نتیشے واغ ابرے سان کرے دے جا خود منتا پدا سے مخلوق مخلوط کرے رہا جوری دنیا منلیشی ہوشتنی ادو ٹوری دنیا رہنما و مقدا گر بھجلو امبیا رسلات و سلام ہر زمانہ کی ہر قوم کرے پیغمبر امبر را لے گو اور پیغمبر تو نہیں کہ مخلوق تو عمر داد آ کی اور اللہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ اور کتاب بہتر کتابوں اور دس کتاب کی دنیا کی ٹول کتابوں نے سورج مسلام راوری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 اور ہم نے سبر طے کیا ہے ہم اس لیے آئے ہیں جو مرکز ہے ایمان اور توحید کا تاکہ ہم یہاں اور زارا دیکھیں اور ہم اس اپنی ایمان کا جگہ یہاں بلند کریں تو حجی لوگ کہتے ہیں لب دیکھ نبا یا ربو بمانے میں ٹھہرا ہوں تمہارے مکان پہ نہیں جاتا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 اللہ فرماتے ہیں ما مائلّ رحمتن پلامن سلو بملا منصلہ وہ چیز جو بول دے اللہ اپنی رحمت دولت اور نعمت اور صحت کسی کو دے دے فلا پلام منفلا کوئی روکنے والا نہیں ہے وما مایو فلا فلام ال سے لہو ممبا دے رہے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 نے کہا کہ کنال زمین ہے اس پہ میں مکان بناتا ہوں تو ایک مہمان ایک نقشہ بناتا ہے دوسرا دوسرا تیسرا تیسرا چوتھا چوتھا مگر چاروں کا مقصد یہ کہ مکان اچھا بن جائے اور فضل کفایت سے ہو اور چاروں کا مقصد ہے کہ مکان بنانا ہے ویسے ہی امار با ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ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 میرا قول وہ ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو ویسے امام شاہی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے امام مالک اور حمد کا بھی یہیں قول ہے تو ائمہ اور علماء ابانیم سب کے سب قرآن اور سنت کے گردن نہاد ہیں اور ہمارے زمانے کے مولی ماں شاہ مگر جین مولی کا قول نہیں ہے اگر آپ سمجھے چرچ والا مولی صاحب یا پنچیر والا یا پشاو والا یا سات بنی والا کوئی مولی کا ہے وہ دین, وہ دین نہیں ہے دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ہو اور ہم ہر ایک مولی کو بغیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مولی کو ہم اس قرآن اور سنت سے دوڑیں گے اگر اس میزان پر وہ درست ہے تو اللہ کا نیک مندہ ہے اور اگر اس میزان سے خلاف ہے تو ہم کہیں یہ سنت کا دشمن اور خلاف قرآن سنت اور اللہ اور رسول کا دشمن ہے قرآن میں ذکر ہے آٹھ میں بارے میں جہنم میں ایک جماعت فدانی کریم حکم ہوگا کہ اس جماعت کو جہنم میں ڈال دو جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں فریاد کریں گے اور اپنی موریوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا وہ بھی ہوں ہوگی جہنم میں تو جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یہ عوام کہیں گے جال کہیں گے ربنا ہا النار اللہ ان موریوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہماری شادی بیاہ ہماری ماتم و غم انہوں نے پلا کلا کے پرا اور سنگت چلایا تھا اللہ ان کو دو چنگ دگنا آزاد دے دے بالا نکل جیفن پلا کلّہ تالم اللہ فرماتا ہے دنیا میں دونوں کے لیے دگنا عذاب دو. اس مرم کے لیے دگنا تو یہ ساتھ ہے کہ خود بھی گمراہ تھی اور عوام کو بھی گمراہ کر دیا اور عوام کے لیے دح کہ خود بھی گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چلے گئے تھے کیوں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا قرآن تو صرف مولی کے لیے نہیں آیا سید کے لیے نہیں آیا قرآن تو ایک آسان کتاب ہے ہمارے پنچ پیر میں ایک سو چالیس عورتیں قرآن کا در دیتے ہیں بات کر اور جب ہمارے دور میں بڑے بڑے علم آتے کرتے ہیں تو ممبر پر کبھی مولی صاحب ترجمہ کرتا ہے تو زنان چٹ بیچتے ہیں کہ مولی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے ان کو سمجھاؤ میں پھر دیتا ہوں کہ بھائی تم پر زنان نے گرج کیا ہے یہ قرآن کتنا مشکل کتاب نہیں ہے یا ایک مولی آیا میرا باپ زمیندار تھا دادا زمیں تھا پردادا دادا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مولا کا لڑکا ہو تو وہ قرآن پڑھ لیں قرآن تو ایک آسان کتاب ہے آپ کسی موری صاحب کو مجبور کریں یا اس کی خاطر توازو کریں اور اسے کہیں کہ بھائی مجھے فرصت نہیں ہے مجھے احساس کے بعد ایک ایک آیت پڑھاؤ ہمارے پنویر میں ایک جو لاہا ہے وہ دس دیتا ہے اور طالب علم اس کے دس میں بیٹھتے ہیں ایک میرا ہے وہ دس دیتا ہے چالیس آدمی اس کے دس میں بیٹھتے ہیں شی اور مولی جب ترجمہ نہیں سمجھے تو سے پوچھیں ہیں ایک پلا بھی مر گیا تو دس دیتا ہے ایک رسالدار دیتا ہے ترکان دیتا ہے یہ تو آپ بھی کی نادانی ہے کہ آپ نے سم... پڑھتے قرآن اور اللہ نے فرمایا میں نے کہ ہن کے لیے مخلوق پیدا کیا ہے ان کی نشانیاں ہیں جیسا آپ دیکھے کہ بھائی بڈی کی نشانی کے سفید بعد آدمی کا نشانی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 ہلکی ہیں منڈوائے ہیں اور صرف تمہارے بالک مجھے یہ شبن ہے کہ آپ لڑکا ہے کہ لڑکی ہیں رشتے دار تو بعد میں مل... تمیز نہیں ہے میں نے کہا مجھے تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ تم لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اور رشتہ دار غیر رشتے دار تو بعد میں ملے گا تو انسان کی کچھ پہچان تو ہے نا حلامات پر پہچان ہوتا ہے ویسا ہی اللہ نے آٹھیں پال جہن کا نشان بیان کیا ہے جہنم ہم نے جو جہنم کے لیے مخلوق پیدا کی ہے جو جہنم میں جائیں گے لہم قلوب اللہ پہن با ان کے دل ہیں وہ قرآن نہیں سنتے دلوں پر وہ لہوم آزان اللہ سمون اور وہ اپنے کارن سے قرآن نہیں سنتے بول ہوں آیو نن لائف اور ان کے آنکھیں کے ہیں کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں جہنم کی جو مخلوقات ہم نے پیدا کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے ان کی نشانیاں ہیں تو میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھو اور اگر اور فائدہ نہیں ہے تو یہ ٹھگوں سے غداروں سے تو بچ جاؤ گے نا جو تمہارا ایمان چھین رہتے ہیں اور تمہیں وہ غلاتے ہیں تمہاری ساری بے بیا غلط طریقے رسم و رواج سے چلاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے تو قرآن میں تو تمہیں یہ فائدہ نکل جائے گا تم سے کم عقیدہ تو تمہارا ایمان کا بگڑ گیا ہے عمر بل تم کو نہیں بتلایا اس نے کہ بھائی تم جو عقیدہ رکھتے ہو بات آ ہے تو فلان بابے کے پاس جاؤ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 تو تم نے خواہ خواہ اپنے آپ کو اندھیری رات میں رکھا ہے میں نے جس آپ کو پڑھا تھا اس کا مطلب دے کہ تمہیں جننا سے مین زما دینا اے پیغمبر ہم نے تم کو جس واقع بھیج دیا کہ لوگ اندھیری رات میں ہیں تاریخی میں ہیں تو تم ان کو روشنائی کا مینار لالٹین بجلی دے دو تاکہ وہ روشنائی میں آ جائے اور نہ تم تو اندھیری رات میں ہو ایمان है کو کہا جاتا ہے جو تمہارا یہ عقیدہ ہے معمولی تم نے ٹکر کا ہی بابا پہنچو معمولی مصیبت میں آئے تو فلان پہنچو فلان لاؤ اور فریاد کرو ہمارے یہاں بھی اسلم خان ہے آپ کی جچ میں اور ہمارے پاس بھی اسلم خان ہے منہری کے اوپر اسلم خان کا گدشتہ سال ایک منت ہے وہ لاڑیوں میں گیا تھا حج پہ چند آدمی ساتھ اور تھے وہ مجھ سے ذکر کرتا تھا اس کا بچیہ کہ میرے چچا نے کہا جب واپس آیا کہ ہم جب بغداد پہنچ گئے تو ہم نے ارادہ کیا کہ حضرت شیخ کی مزار پہ حاضر ہو جائیں اور وہاں دعا کریں وہ کہتا ہے ہم گئے شیخ عبد القاد گیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ہم نے اس کے لیے دعائیں مفسرت کی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کے نیچے اندر کر دیا ہے اور چیز کا ہے یا شیخ اس شیخ اے شیخ عبد القال میری فریاد مان دوسرا آدمی آیا اور اس نے پھینک لیا اور اس نے اسے کہاستی تم شیخ. شیخ سے فریاد مانگتے ہو اللہ تم <laughs> پنچتی ہوں کیا تم پنچ پیری ہو مجھے روکتے ہو مرد صاحب کہتا ہے ماں والا میں متہوش ہو گیا میں نے کیا چاہتے ارد گرد نظر ماری کہ مولی صاحب کہاں کڑا ہے مگر تم نظر نہیں آئے پھر میں نے سادنی سی پوجا کی کیا بات تھی اس نے کہی اس نے کہا ہمارے ملک میں چند طالب علم آئے ہیں اور یہ پرچار کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو شیر سے مت مانگو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سیکھا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں گاؤں ہے پنجیر اس کا نام ہے وہاں ہمارا استاذ ہے جس کا نام پنجیر ہے تو اس مسئلے کو جب ہم نے سمجھ لیا تو ہم کو لوگ پنچیری کہنے لگے اس لیے شہر مچھی کہتا ہے انت پنچیری میں نے ملک سے کہتا ہے کہ حیران ہوا کہ بہ د پر رات اور گا انت پنکیری ہوں میں حران ہوگا یہ پنچیر مسئلہ نہیں ہے یہ پرانی مسئلہ ہے بھائی پنچیر تو ایک بسی کا نام ہے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ایک اللہ سے مانگو اور ایک اللہ ہی کو پکار اور یہ ایمان ہے اس کو کہنا ہے ایمان اگر یہ عقیدہ ہو تو مغفرت ضرور ہوتی لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں شرک ہے تو یاد رکھو حج زکات روزہ صدقات وغیرہ کچھ کام پہ نہیں آتے ان اللہ لایا پھرو اینسر کبھی ویا فرو ماں تو کبھی خدا بخشش نہیں کرتا اس شخص کو جو اللہ کی صفات میں کسی کو سانج اور شریک بنا دے یہ اللہ کی کا صفات ہے یہ اس کی صفت ہے کہ ہر کچھ دیکھتا ہے اور ہر ایک کی امداد کر سکتا ہے مخلوق نہیں کر سکتا مخلوق اگر مزدور ہو تو ہاتھ دے دے گا ظاہری تعام دے, دے دے گا مگر ایک اللہ ہے کہ حضرت زریات کے نیچے مجلی کے پیٹ کے اندر چیختا ہے ضن نے ذن اللہ نب تلا لے پناف غلامات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 پھر تمہارے مانگنے کا کیا فائدہ اگر اس کے ہاتھ میں ہے تمہارا مقصد مگر وہ بخیل ہے تو پھر اسے مانگنے کا کیا مطلب اور تیسرا اپنے آپ کو محتاج بناؤ جمعہ آجو محتاج ہوں اگر اس کے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے اور دینے والا بھی ہے مگر تم کہتے ہیں کہ میں مستقبل میں کوئی ضرورت نہیں تو نہیں دے دے گا حدیث میں کا سب سے بہتر دعا حلتین علیہ السلام کی ہے یونس علیہ السلام کے زبان ہی تین امکان ہیں ایک لا الہ الا انت کوئی حاجت روا کوئی حاجت سر کرنے والا سوا تیری نہیں ہے اور دوسرا سلطانت تیری پاک ہے ببل سے فقیری سے اور تیسری کنگنی کنٹوں میں نزوان ظلم عربی میں کہتے ہیں من ناقص اور بانے کم جیسا قرآن میں ذکر ہے تل تل تو ولم تجلم چڑھا دونوں باپ میرے دے رہے تھے وہ نقصان نہیں کرتے تھے اپنے مین میں تو ظلم مانے نقصان امنی کن من الظالمین یقیناً ہوں میں تم اسباب والا میرے ہاتھ میں اسباب نجات لیں گے ظلم مانا یہ نہیں کہ میں گنگار ہوں لیکن اس ملک کی بدقسمتی جیسا اور ہیں ایک بدکسمتی یہ بھی ہے کہ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ بھی مفسر بن گئے عربی بھی نہ سمجھے وہ بھی مفسر ہیں بعض مفسر ظالم کا مانے گنگار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کو علم نہیں ہے ظالم کا مانے کم اسباب والا میرے ہاتھ میں اخلاصی کے اسباب نہیں ہے فصل جب نہ ہوجے نہ ہو میرا میں نے حضرت کی دعا منظور کی اور میں نے اس مصیبت کو چھڑایا وہ ذات جو دریا کی نیچے بھی سنتا ہے وہ ذات جو مجھے کے پیٹ سے بار نکالتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے حضرت حضرتیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار تھے جب اس نے دعا کی رب انی مسلیہ اللہ مجھے تکلیف پنجی میں نے دعا قبول کی اور میں نے کو سی سلامت کر دیا بغیر اسباب کے وہ ذات جو صحت دیتا ہے وہ ایتی اللہ ہے اور علاج معالج انسان کر سکتے ہیں تو اللہ کی صفات مخلوق میں کیوں بناتے ہو یہ ہے ایمان اگر یہ ایمان دل میں ہے تو موبائل کی اور فضمتی ہے اور عمر کی قیمت تم نے ادا کی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 اس میں ایک عالم تھا الدین اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ بچہ ملک سب کے سب بگڑ گیا اور کمسٹ دہی بن گئے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اگر کارل کی طرف جاتے ہیں تو دنوں کا مذل ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے تو چین کی طرف ہمارا شراب تلیم ایک چلو چین سے نکل جائیں تو باپ بیٹے راتوں رات اپنی بسی سے نکل گئے رات بھر انہوں نے سفر طے کیا اور صبح ایک بستی میں پہنچ گئے جو چین کے سر بھی قریب تھی وہاں انہوں نے آرام کیا وہاں ایک آدمی ملا ان کو مسلمان اس نے پوجا کہا جاتا تو کہ انہوں نے کہا ملک تمام کے تمام دہری ہو گیا ہم یہاں سے بانٹتے ہیں اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں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 صبح جب نکل گیا تو اس نے اذان شروع کی اذان اس نے ہیا کا سرا تک پڑ لیا اور اس بستی میں طوفان ریت کا شروع ہوا گٹنوں تک وہ برف ہوا ریت نہیں مگر اذان اس نے ختم کی نسیب کرے تو ہم زیادہ محفوظ بہتر ہوں گے اور اگر وہ او چیز نصیب نہیں ہوئی تو کتا تو کتا ہم جن سے بھی بہتر ہوں گے مور الدین نے کہا وہ ایمان ہے اگر اللہ نے ہم ایمان نصیب کیا تو ہم زیادہ مفوق سے بہتر ہوں گے اور اگر ایمان نصیب نہ ہوا تو کتے سے بھی, بھی ہم بہتر ہوں گے <تصفح> <تصفح> امیر نے کہا کہ بدلاؤ ایمان کس چیز کا نام ہے موری صاحب نے تشویش شروع کر دی کہ وہ ذات جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا ہے اس ذات پہ اعتماد اور یقین کرنا کہ وہی حاجت روا ہے اور وہی فریاد رس اس کا نام ہے ایمان امیر پہ اثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اس نے بھی کرنا پڑ گیا اگر یہ ایمان نصیب ہوا تو مخروف میں سے اکثر سے تم بہتر ہو جاؤ گے اور اگر ایمان نصیب نہیں ہے تو عمر پر وہ شراب کا اور زہر کا پیالہ آپ نے خرید لیا اور دنیا آخر تباہ ہو گئی اور وہ عزیز چیز جو عمر تھی وہ برباد ہو گئی تو میرے بایو سب سے پہلے اس قیمتی جوہر کو اور اس قیمت خزانے کو خرید لو اور یہ خزانہ مل سکتا ہے قرآن سے قرآن پڑھ پر لو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کون ہے اور اس کی صفات کیسے کیسی ہیں اور مخلوقات کا کیا درجہ ہے اور اس کے بعد کلمی کا دوسرا مطلب ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بیجا ہوا پیغمبر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے صرف ہم مانیں گے کہ محمد اللہ پیغمبر ہے آپ پاکستان کی پریزیڈنٹ اور امیر کو امیر کہیں اور حکم اس کا نہ مانیں تو آپ کا کیا اشر ہوگا آپ امیر کو تو امیر کہتے ہیں پریزیڈنٹ اور صدر کو صدر کہتے ہیں مگر قانون اس کا نہیں مانتے تو آپ کا کیا اشو ہوگا ویسے ہی اس آدمی کا ہسارا ہے اور نقصان ہے جو منہ سے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے مگر پیغمبر کا قانون نہیں مانتا اور قرآن میں ذکر ہے پنا و رب کرا ایسا نہیں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مسلمان ہے میری ذات پر میرا قسم ہو اور میری ذات پر میرا قسم ہو لا مینون کبھی ایمان والا نہیں ہے یہ لوگ ہتا یو خکیم کبھی مشربے نا ہو یہاں تک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 وہ تمہارے طریقے پر کوئی تکلیف محسوس نہ کرے اپنے آپ کو شرمندہ دیں گے اور تیسرا وہ یہ سلیم تسلیم تسلیمن مفلی مطلق یہ سلیموں کے سمجھتے ہیں اور مفول متق کا میں تکرار کے لیے آتا ہے تو مطلب آیا کرے ہمیشہ ہی ہمیشہ ہمیشہ ہی ہمیشہ سنت کے متبیع رہیں گے یا نیک ایک دبا مان دیا ہمیشہ ہمیشہ اپنی شادی اور بیاہ میں ماتم اور غم میں سنت کے تابیدار ہوں کہ تین شرط ہوں ایک یہ کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ اپنائے اور چلائے اور دوسرا ایک کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دلا نہ سمجھے اور تیسرا ہمیشہ اس کو چلائے تب ہی مسلمان ہوں ورنہ مسلمان نہیں ہے ابھی میں اپنے ملک کو دیکھتا ہوں ایک طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایک ہم نے اپنایا ہے بچہ پیدا ہو جائے کہ چند پیسوں پر ہم موبی صاحب کو لے جاتے ہیں چلو ازان اور اقامت دے دو تو پیسوں پر ازار انکامت ہو گیا اور یہ تمام امت کا فیصلہ ہے کہ ازان بچے کے کان میں عبادت ہے اور عبادت پیسوں پر نہیں ہوتا جس نے یہ عبادت کی وہ ویسے ہی تک کیا اس کا کوئی سواب نہیں اور جس نے پیشی دی اس کا بھی کوئی سواب نہیں تو بنیاد ہو گئے بچے کے کانوں میں نہ دانوں نہیں کھانا پھر ناشی آتا ہے ڈول بجاتا ہے اور اس کو بیس پچیس روپئے دے دیے یہ تو ہمارا طریقہ ہے سن چون میں بستی کے قریب میری زمین ہے میں وہاں بیٹھا تھا اور میرا زمندار پانی چلا رہا تھا سپاہی آئے کہ ڈی ایس پی آپ کو بلاتے ہیں پولیس کپتان تمہیں بلاتے ہیں سواپی میں میں نے کہا اچھا گیارہ بجے تھی گرمی کا زمانہ تھا تین میل پیادہ مدر ہے ہم دونوں چلے تقریبا کوئی ساڑھے بارہ ہم پہنچ گئے سب گرمی تھی پولیس کپتان سے اندر بیٹھا تھا دو تین ہزار بھی ساتھ تھے میں باہر بہانے میں بیٹھ گیا قریباً گنٹ احاطہ ہو گیا میرے نے کہا بھائی مجھے پیش کرو اگر رکھنا ہے تاکہ میں رہ جاؤں اور اگر اجازت ہے کہ چلا جاؤں اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا میں خود اندر گیا میں نے سلام کیا پولیس کپتان صاحب بیٹھے تھے اس نے پوچھا کون ہوں میں نے کہا میں اخلان ہوں اس نے کہا ہاں وہ تم ہو میرے گاؤں میں اس نے کہا کہ تین سو نے درخواست دیا ہے کہ یہ شرط برپا کرتا ہے فساد کرتا ہے میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں تمبی کرتا ہوں کہ سیدھا ہو جاؤ اور نہ پھر میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا میں نے ٹائم کیا دیکھوں میں نے نوٹس مانگتا ہوں نہ اپنے قول سے باز آتا ہوں میں نے جو کچھ کہا ہے کہا ہے کہتا ہوں کہوں گا نہیں چھوڑتا ہوں اس نے کہا تم کیا کہتے ہو میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پولیس کپتان مسلمان ہے اس کو کیوں لوٹتے ہو اور اس کی عزت کیوں لیتے ہو اس نے کہا کس کا میں نے کہا تمہارا <تصفح> جھگڑا تم پر ہے اس <تصفح> نے کہا میرا عزت لوٹتے ہیں اور نے کہا ہاں تم ایک مسلمان ہو چیز سات سو روپئے تنخواہ لیتے ہو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پہلے دن تمہارا تقریبا ہزار روپئے خرچ ہیں موری صاحب پانچ دس روپے لیتے ہیں میراسی سی بیس پچیس لیتے ہیں اور بائی وغیرہ کپڑے لیتے ہیں ہزار روپیہ تمہارے خرچ ہوتے ہیں روز نے کہا اسی لیے زیادہ نہیں. میں نے کہا میں غریب طریقے سے کہتا پھر بچے کا جب نہ ہو جائے پھر بھی تمہارا ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے ہوتا ہے اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے بچے کا پھر بھی تمہارا ہزار ہوتا ہے خرچ پھر شادی ہوتا ہے پھر ہزار خرچ ہوتا ہے پھر جب مر جاتا ہے بچہ یا باپ تو ہزار روپیہ خرچ ہوتے ہیں تو پیدائش پر ہزار ختنے پر ہزار دو مندی پر ہزار تین شادی پر ہزار چار مرنے پر ہزار پانچ تو ایک بندے پر پانچ ہزار تمہارا خرچ ہوتا ہیں اور گھر میں میاں بیوی اور دو بچے ہوں تو چار پر کتنا خرچ ہوگا پنچایت بیس بیس ہزار روپے خرچ ہوتی ہیں تو بیس ہزار تم کب کما سکتے ہو تمہاری تنخواہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں اس کو کیوں لوٹتے ہیں اس کی حفاظت کرو بس میرا جرم ہے اور پھر تمہارا عزت لوٹتی ہے تم مجھے کہو عزت کیسے لوٹتی ہے میری میں نے کہا ہم پٹان جب ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہاری عورت کے سامنے ناچو ڈول بجاؤں اور جب تم شادی کرتے ہو لڑکے کا یا آپنا کا تو لوگوں کے لیے ڈول بجاؤ اور ناچو تو یہ تمہاری عزت نہیں لوٹتی ہے اور تمہارا باپ مر جائے تو ہم کہتے ہیں تمہارے باپ سے میں ستن لاؤں تو جب مر جائے تو دوسرے آدمی آتے ہیں اسے ستن نکالتا ہے پاجامہ نکالتا ہے تو یہ تمہارے میری جرم یہی ہے اس ملک میں کہ میں تمہارا اور ہر مسلمان کا آبروہ بچا لیتا ہوں اور عزت بچاتا ہوں یہ میرا جرم اس زندہ ہے خدا کا خبر سان ہے میرا والدہ زندہ ہے مجھے کبھی کبھی کہا کرتی ہے کہ والد کے لیے دعا, دعا, دعا زیادہ مانگو اس نے تم کو پڑایا دیوبند دے دیا میں نے کہا والد نے مجھے تو مصیبت میں ڈال دیا ہے میں روز عزیزہ خالب آرام سے بیٹھے ہیں اور اگر گلگت گل کوئستان گل میں کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے تو کہتے ہیں پنچیر کا ایسا جیسا اور اگر بلوچستان میں کوئی کہتا ہے کوئٹے میں میں گیا تھا موری انہیں سن پینسٹھ کا ذکر ہے مجھ سے کہا مناظرہ کرو میں نے کہا اچھا میں رہ گیا شاہ ہوئی مناظرہ تو نہیں ہوا لوگ پتھر لائے تھے میں تفیل کرنے لگا تو لوگوں نے پتھر شروع کیا ایک का نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم تو سب زخمی ہو گئے ہو ابھی تو تفریح بند کرو میں نے کہا زبان تو درست ہے اور جنہوں نے پتھر مارے تھے اور میری کسی پہ دب گئے چپ گئی پولیس نے کہا رپورٹ تم کو کس نے مارا ہے میں نے کہا تم نے مارا ہے تم نے حفاظت نہیں کی موری صاحب سب لڑ رہے تھے میں نے کہا تم پر دعوی نہیں کرتا ہوں. اگر میں خدا کو ایک نہیں کہتا تھا اور محمد اللہ کی تحریلی کو نہیں اپناتا تھا تو لوگوں کا کیا کام مجھے گالی دیتے کبھی کہتے ہیں صلاقات نہیں مانگتے کبھی کہتے ہیں زیادی قبول نہیں مانتا کبھی کہتا ہے دعا نہیں مانتا میں نے کہا بے کہتا تم خدا کی جانت اس شکت پر جو زیاد قبول کو نہیں مانتا دعا کو نہیں مانتا صدقات کو نہیں مانتا خلاف سنت نہیں مانتا تو کہتے ہیں پنچویریہ میں نے جرم کیا ہے تو پولیس کپتان صاحب نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے میں ہاں نے کہا اور کیا بات ہے باہر کے